الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استقام اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة وال كتاب فبينهم مهتدين وكثير منهم فاسقون فا سون صد اللہ رب لی صدری و یسنلی امری وحلو من القت اب السانی پچھلی نشست میں ہم نے ایک تو سورہ حدید کی پچیس آیات پر پھر ایک نگاہ بات کش ڈالی اور اس کے بعد چھبیسویں آیت کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی ایک بات جو اس آیت مبارکہ میں اگر ضمنی طور پر وارد ہوئی ہے لیکن بہت نہایت گہرے علمی اہمیت کی حامل ہے اس پر ہماری گفتگو جاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب ان دونوں الفاظ کو میں چاہتا ہوں کہ فوکس میں آئے یہ مخصوص ہے ضروریت ابراہیم کے ساتھ اگر کہیں دنیا میں اور ہے زیادہ تر تو ظاہر بات ہے ہمارے پاس ثبوت جو ہے وہ اسی علاقے کا ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں ہسٹری آف جوڈائزم ہسٹری آف کرسچینٹی اس سب کے سب در حقیقت اور پھر اسلام اس کا تعلق ان تینوں مذاہب کا وہ اسی علاقے سے ہے قرآن مجید نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل کے جن رسولوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی اسی علاقے سے متعلق تھے یعنی حضرت ہود اور حضرت صادح اس کے علاوہ پوری دنیا میں ہندوستان ہے چین ہے اور دوسرے علاقے ہیں کم سے کم ہندوستان اور چین جو ہے یہ تو بہت ترین مراکز ہیں تہذیب کے اور تمدن کے ان سے کوئی سراہت کے ساتھ بحث جو ہے قرآن حکیم نے نہیں کی بات بالکل واضح ہے کہ چونکہ ان کے بارے میں جو, جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے یعنی اہل عرب چونکہ ان کے پاس واقعیت نہیں تھی لہذا خام کا ان کا تذکرہ کرنا ان کے لیے گویا کہ ایک لا سی بات نہیں ہوتا یا پہلے انہیں تاریخ و جغرافیے کی تعلیم دی جاتی اور پھر یہ کہ ان تمام علاقوں میں جو انبیاء اور رسل آئے تھے ان کا تذکرہ جو ہے کیا جاتا اور اس کی قطر کوئی حاجت نہیں البتہ یہ جو اشکال سامنے آیا تھا جس کا حل میں کرنا ہے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ قوم انہ دوسری طرح, طرح یہ حقیقت, دی حقیقت دی سامنے آ رہی ہے کہ کم سے کم گزشتہ ساڑھے چار ہزار برس کے دوران تو صرف ضروریت ابراہیم ہی میں کتاب اور نبوت نہیں اس کا حل کیا ہے دیکھیں ان دونوں الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو ہر لفظ کی اپنی ایک کولوٹیشن ہوتی ہے ہاد ہادی ہدایت دینے والا یہ ایک عام لفظ ہے اسی طریقے سے نذیز خبردار کرنے والا یہ بھی ایک عام لفظ ہے کوئی بھی شخص جو حقائق سے آشنا ہو جائے چاہے وہ از خود آشنا ہوا ہو جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے جو قرآن مجید میں دے دی گئی ہے اور وہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اس کا تذکرہ اتنی وضاحت اور سراحت کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ اہم مضمون ہم پر منکشی بھی نہ ہو سکتا اور وہ حضرت لکمان وہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے نہ کسی نبی یا رسول کے امتی ہونے کا کوئی ثبوت ہے سلیم الفطرت سلیم العقل انسان اس سلیم الفطرت انسان نے اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں فکر اور غور اور سوچ بچار اور جسے حدیث میں کہا گیا ہے التفکر و غور و فکر اور عبرت پذیری اس کے نتیجے میں جہاں تک رسائی حاصل کی وہ بنیادی تعلیمات جو قرآن کی ہیں یعنی توحید معات یہاں تک ان کی رسائی ہو گئی اب ظاہر بات ہے کہ اس پر تیسری چیز وہی ہے نیکی اور بنی جس کا امتیاز اور جس کی تمیز کا جو شعور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ونیت کیا ہے لہذا نبوت اور کتاب یہ در حقیقت ہدایت خدا بندی کی ایک معین شکل ہے لیکن ہدایت خدا بندی اور انصار جو ہے وہ صرف نبوت اور کتاب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ ایک حکیم انسان ایک دانا انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے میں ان حقائق تک پہنچا ہو اور اپنے ان حقائق کے حوالے سے اپنی اس جو بھی علمی اور عقلی اس کی یافت ہے رسائی جہاں تک ہوئی ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کر رہا ہو نیکی کی تلقین کر رہا ہو یا ملیہ حقیم اصلاح طواب اور بالمعروف بن کر وسلہ علامہ فاور انذار بھی ہوگا آخرت کی طرف توجہ بھی دلائی جائے گی توحید کی تلقین بھی ہوگی شرک کی مذمت بھی ہوگی راب ال لا تشرق بلّہ امداد شرف کا لظلم الحضی تو یہ تمام بنیادی حقائق نبوت اور کتاب کے بغیر بھی غور انسانی کی گویا کے رسائی کے اندر اندر اس حوالے سے مختلف حکمات اگر وہ صحیح فکر تک پہنچ گئے توحید تک پہنچ گئے ان کی رسائی ہو گئی انہوں نے پہچان لیا کہ حیات دنیا بھی جو اس سے پوری تسکین نہیں ہو رہی ذہن مطمئن نہیں ہو رہا کوئی اور زندگی ہونی چاہیے ہو کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے انضار نے کیا تو یہ انضار اور یہ ہدایت یہ عام الفاظ ہے پوری دنیا میں اللہ تعالی نے اس قسم کے حادی اور اس قسم کے منزل اٹھائے ہیں ضروری نہیں کہ وہ نبی ہوں لیکن نبوت اور کتاب کتاب شریعت سے در حقیقت عمارت ہے واضح ایک ہدایت یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام ہے اور یہ تمہارے لیے واجب ہے اور فرض ہے یہ معاملہ جو ہے یہ ضروریت ابراہیم پر اللہ تعالی کا خصوصی فضل و کرم ہوا ہے جس کے لیے کہ قرآن میں روایت بھی, بھی موجود ہے کہ انی جاہل سے اماما نو انسانی کے لیے ایک امامت کا مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا ہے در حقیقت یہ اسی کا ایک مظہر ہے کہ نبوت اور کتاب جو ہے یعنی ہدایت خداوندی کی یہ معین شکل یہ مخصوص کر دی گئی ہے نسل ابراہیمی کے لیے اگرچہ نسل ابراہیمی کی ایک شاخ وہ ہے جو حضرت اسحاق اور یعقوب سے چلی زیادہ تفاصیل ہمیں ان کی معلوم ہے دوسری شاخ وہ ہے جو حضرت ابراہیم سے چلی ان کے بارے میں ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حکل میں ہوئی تیسری شاخ میں حضرت قطورہ جو ہے تیسری بیوی حضرت ابراہیم کی ان کے کئی بیٹے تھے ان میں سے صرف ایک سے ہم باقی تھے کہ ان کی نسل جو ہے وہ قومی مدین یا مدیان کہلائی ہے جن میں حضرت شعیب بھیجے گئے ہیں لیکن ان کی اولاد جو ہے اور کہاں کہاں پھیلی اس کا کچھ علم نہیں جیسے میں ارج کر چکا ہوں حضرت یاقوب حضرت اسحاق کے دوسرے بیٹے حضرت عئیس وہ کہاں گئے تو نسل تو وہ بھی ابراہیم ہی کی ہوگی اس نسل میں بھی کوئی نبی آئے ہو ہو سکتا ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے ہو لیکن یہ کہ بہرحال نبوت اور کتاب کی شکل اگر ہے تو وہ صرف زبریت ابراہیمی میں ہے باقی ہدایت عام اخلاقی ہدایت عام اخلاقی تلقیم کم سے کم توحید کی تلقیم اور شرک کی مذمت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اقلے سلیم میں اور فطرت سلیمہ میں وبیت کر دی ہے لہذا اس حوالے سے ہر قوم کے اندر کوئی نبی اور ہر قوم میں کوئی حادی یا ہر قوم میں کوئی نذیر جو ہے اس کا آنا بالکل قرین قیاس ہے اور ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں بارہ یہ آج وارتا ختم ہوتی ہے بنہ محتدم و کثیر فَاسِقُونَ چونکہ فرمایا گیا تھا جالنا فی ذریعت نبوت امل کتاب حضرت نوح جب تک حضرت ابراہیم نہیں آئے حضرت نوح کی نسل میں نبوت کتاب رہی اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد ان کی نسل میں نبوت و کتاب کو مخصوص کر دیا گیا لیکن یہ کہ وہ ذریت نوح ہو یا ذریت ابراہیم یہ سب کے سب نیک لوگ نہیں تھے وہ منہم ان میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جنہوں نے ہدایت اختیار کی ہدایت یافتہ کی ہوئے وہ کثیر عمر ہوں اور بہت سے ان میں سے وہ ہے کہ جنہوں نے اس سے اراض کیا اس سے انحراف کیا اس راستے کو چھوڑا بدعات میں اور طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے مسلکانہ اور میں مبتلا ہو گئے تو یہ دوسری بات ہے یعنی نسل پرستی سے اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کی نسل لازمت جو ہے وہ بھلے ہی لوگوں پر مشتمل تھی لیکن یہ کہ بہرحال ان میں کچھ لوگ ایسے بھی رہے کہ جو ہدایت پر تھے وہ کثیر مملوں کو لیکن ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو فاسق ہے نافرمان ہے اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کر وہ فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اب آئیے جو اس حصے کا جو اصل مضمون تھا یہ اصل میں دوسری آیت میں آ رہا ہے روسو لینا پھر ہم نے ان کے نقصوش کا پھر نقوش قدم پر ہم نے اپنے بہت سے رسولوں کو اٹھایا یہ قاف فا یا کا جو مادہ ہے اسی سے لفظ ہمارے ہاں بنتا قوافی قافیہ پیچھے جو لفظ آتا ہے شعر کے جس کے حوالے سے ایک رزم قائم ہوتا ہے ایک یکسانیت پیدا ہوتی ہے اسے ہم کافیا کہتے ہیں جو کفا ہے کسی شہر کے پیچھے لگنا کسی کے آخری حصہ کسی کے پیچھے لگنا کسی کی پیروی کرنا اور یہ لفظ جو ہے کبفینا قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا جن میں سے دو مرتبہ تو یہی ہے اسی مقام پر اور اس ماستے سے صرف ایک جگہ اور لفظ آیا بلا تقف کبھی انسم اول بطر اول خوا دکھان وسولہ یہ بھی ہمارے منتخب نصاب نے سورہ بنی اسرائیل کا جو چوتھا رکوع ہے بلا تقف مت پیچھے لگو مت پیچھے پڑو ان چیزوں کو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی واضح علم نہیں دسمر اول بسر اول ہم نے یہ صلاحیتیں جو تمہیں دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ ان کی رہنمائی کو اختیار کرو سماعت ہے بصارت ہے عقل ہے غور و فکر کرو سوچ وچار سے ان چیزوں سے یا پھر یہ کہ دوسرا ہدایت جو ہے وہ وہی کا سلسلہ ہے لیکن اس سے ہٹ کر اوہام ہیں طرح طرح کے جو بھی ہمارے ہاں اوکل سائنس کے نام سے چیزیں مشہور ہے ستارہ شناسی ہے اور یہ دست شناسی ہے اسی طرح سائنس آف نمبرز ہے مختلف چیزیں اگرچہ نام ان کے سائنس کا دے دیا گیا ہے لیکن ان کو کہتے ہیں اوپر سائنس ان سے گویا کہ ہٹایا گیا ہے کہ ان کے پیچھے نہ پڑو یہ در حقیقت جو تمہیں صبر بصر اور عقل کی صلاحیتیں دی گئی ہے یہ ان کی ناقدری ہے کہ انسان ان چیزوں کا جی جو ہے ان کی پیروی کریں ان کے پیچھے پڑے تو پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر یعنی حضرت نور حضرت ابراہیم اور ان کے جو صالح پیرو تھے ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا اپنے بہت سے رسولوں کو وقفہ میری سب نے مریم اور پھر ہم نے پیچھے اٹھایا ان کے عیسا مریم کے بیٹے عیسا کو بات ہے نا اور اسے ہم نے عطا کی انجیل اس لیے کہ کتاب نبوت اور کتاب نبوت کے ساتھ کتاب کا جو ایک, ایک سلسلہ ایک ہے ایک ربط ہے تو حضرت ابوسا علیہ السلام کو تورات اور اس کے بعد جو ابیا بل اسرائیل ہیں ان کو بہت سے صحیفے ہیں جو دیے گئے خاص طور پر ایک صحیفہ جو ہے زمور کے نام سے مشہور ہے جو حضرت داود کو دیا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے ساتھ مموز کیا گیا میں جاننا پھر قروب الندین تباؤ فتم و رحمہ اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے دنوں میں ہم نے رافت اور رحمت پیدا کر دی رافت اور رحمت یہ تقریبا مترادف الفاظ بھی ہے بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مترادفات کے طور پر مستعمل ہوتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ دو لفظ ہیں تو دو مفہوم یقینا ہوتے ہیں اور پھر جب وہ بیک وقت سامنے آتے ہیں تو پھر غور کرنا پڑتا ہے کہ ان کے مابین فرق کیا ہے ورنہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جائیں گے جیسا کہ بارہا ہمارے ہاں اس منتخب نصاب کے درس کے دوران ایمان اور اسلام مترادف بھی ہے لیکن ان کا اپنا علیحدہ مفہوم بھی ہے جہاد اور ستال مترادفات میں بھی ہے لیکن ان کا علیحدہ علیحدہ مفوم اور مضبوط بھی ہے نبوت اور رسالت، نبی اور رسول یہ تقریباً مترادف بھی ہے لیکن یہ کہ ان کا اپنا اپنا علیحدہ مفہوم بھی ہے جس کے بارے میں اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایزا تفر رکھا اجتماع اجتماعا تفرقا جب یہ جوڑوں کے الفاظ جو ہے علیحدہ علیحدہ آتے ہیں تو مفود تقریباً ایک ہی ہوتا ہے لیکن جہاں دونوں آ جائیں گے وہاں یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ہوگا کہ جس کو ظاہر کرنا مقصود ہے جہاں پر بھی یہ جوڑا بن کر آیا ہے رافت اور رہنا ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ رافت اس کیفیت کا نام ہے کہ کسی کے دکھ اور درد کو انسان اپنے دل میں محسوس کر سکے اس کے لئے فارسی کا لفظ جو ہے بہترین ہے ہم دردی ہم دردی جو ہے ہم جماعت آپ ایک جماعت میں ہیں ہم آسر ایک زمانے کے لوگ ہم درد جن کا درد مشترک ہے یعنی یہ کہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے والے لوگ وہ ہمدرد ہیں کنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم ابیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ ہمدردی کا مادہ جیسے ایک حدیث میں رفق سے قابر کیا گیا ہے یو ہم رفت فقط ہونے بلخیر اپن لوگ جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کٹھور دل سخت دل انسان وہ گویا کہ خیر سے بالکل محروم ہو گیا تو یہ رقیق القلم ہونا اسی کے لفظ شفیق بھی آتا ہے مشفق مشفق وہ ہے کہ جس کو آپ, کے, آپ کا مشفق وہ ہے آپ کے بارے میں اسے اندیشے رہے کہ اسے کہیں کوئی گزل نہ پہنچ جائے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یہ ہے شفقت والدین کی شبقت یہی ہے جو انہیں یہ فکر دامنگ رہتی ہے کہ اولاد کو کہیں کوئی نقصان نہ ہو گندر نہ پہنچے تو یہ جو الفاظ ہیں یہ سمجھیے کہ رافت در حقیقت ان کے لیے جامع ہو دل کی وہ کیفیت ہے جس میں کسی کے دکھ کو کسی کے درد کو انسان خود اپنے باطن میں محسوس کر سکے اس کا نتیجہ پھر نکلتا رحمت ہے رحمت یہ ہے کہ اب آپ اس کے درد کو بانٹنے کی کوشش کریں ازالے کی کوشش کریں اس کی تکلیف کو رفا کرنے کی کوشش کریں یہ گویا کہ اس کا نتیجہ ہے رافت اور رحمت تو گویا کہ جب جوڑے کی شکل میں آئے اور بیک وقت دونوں الفاظ آئے تو ان میں یہ نسبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں الفاظ یہ آئے ہیں یا تو اللہ کے لیے آتے ہیں رعف الرحیم وہ رعوف ہے اور رحیم ہے نہایت شفیق نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا پھر حضور کے لیے سورہ توبہ کی آخری آیت میں آئے ہیں یہ بلبو منی نعوف الرحیم آخری سے پہلی آیت حضور کے لیے بھی دونوں الفاظ اور یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے خاص ان کے دلوں میں ایک رقت قلبی جیسا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں خاص طور پر صحابہ کرام میں سے یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی مشترک تھا حضور کے اور حضرت ابو بکر کے ماہر اس اعتبار سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک کامل پرتاؤ یہ حضافت اور رحبہ اب اس کے بعد آیا میں رحبانیت رہبانیت کی بنرت ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے اس رافت اور رحمت کا ایک نتیجہ نکلا ہے اصل میں جب وہ حد اعتدال سے تجاوز کر دیا تو اس نے رحبانیت کی شکل اختیار کر لی ماں علیہم ہم نے نہیں لازم کیا تھا اسے ان پر اگلا ٹکڑا جو ہے اس پر بعد میں گفتگو کریں گے پہلے اس کو سمجھ لیجیے کہ لفظ رحبانیت اصل میں کیا ہے عام طور پر ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں لفظ دونوں درست ہیں لیکن یہاں راہ ہے روح نہیں ہے راہ کہتے خوف کو چنانچہ قرآن مجید میں فیا فرح بس مجھے سے ڈرو اسی طریقے سے تر ہم ابھی ادو ادو آئمت و مربا خیر تر ہم ابھی مسلمانوں اپنے دشمنوں کو خوف ادا کرنے کے لیے اپنے پاس طاقت اور اسلحہ جو ہے حت تر تاکہ تم جناؤ خوف ذنا کر دو اپنے دشمنوں کو بھی اللہ کے دشمنوں کو تو یہ رحب جو ہے خوف رحب سے رہمان را کے زبر کے ساتھ بنے گا جیسے رحم سے رحمان یہ فعلان کا مادہ جو ہے جب کوئی صفت کوئی وص جو ہے بہت ہی ایک حیجانی کیفیت میں ہو طوفانی انداز کی ہو کاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح رحمت یہ رحمان کے نظم ظاہر ہوتی ہے جس کے اندر بہت ہی زیادہ خشیت الہی اور اللہ کا خوف آخرت کی باسپرس کا خوف انتہائی شدت اختیار جائے وہ ہے رحبان بہت زیادہ خوفدادہ بہت زیادہ ڈرنے والا جس میں خشیت آخرت کے محاسبے کا خوف جو ہے وہ بہت شدید ہو گیا ہے وہ رحبان ہے تو رہبان سے رہبانیت یہ گویا کہ اب اس کیفیت کا نام ہے اور اب اس سے جو ایک نظام وجود میں آیا اس کے لیے گویا کے بطورے اس میں علم بن گیا رحب سے اس میں فائی بنے گا راہب اور راہب کی جمع ہے روحبان را راہ کے پیش کے ساتھ جب آئے گا تو یہ راہب کی جمع ہے تو روحبانیت ہوگی راہبوں کا طریقہ راہبوں کا مسلک راہبوں کا انداز تو یہ روحبانیت اور راہبانیت کے اس فرق کو نوٹ کر لے رہبانیت ابھی پیدا اب اس سے مراد کیا ہے در حقیقت ایک نظام جو دنیا میں جس کو میں پچھلی دشک میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان جہاد اور قتال کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ دکھا دے اور شیطان جو ہے انسان کو اس کی تمام تر توجہ کو صرف ذاتی اصلاح کے اوپر مرکوز کر دے اور اس میں اس درجے تشدد ہو جائے کہ انسان اپنی نفس کشی پر آبادہ ہو جائے دیکھیے ایک لفظ ہے سیلف کنٹرول ضبط نفس یہ تو مراد یہ تو مطلوب ہے اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے کہ انسان کوئی کام کر ہی نہیں سکتا تقویٰ نام ہی اس کا ہے کہ پہلے آپ کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل ہو اور پھر آپ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دیں یہ تکوا تو تقویٰ اور ضبط نفس یہ گویا کہ تقریبا مترادی فلپاک ہو جائیں گے لیکن ایک لفظ نفس کشی یہ جب ایک حد اعتدال سے انسان کے اندر یہ جذبہ پروان کرتا ہے تو اپنے آپ کو اذیتیں پہنچانا اپنے نفس کو کوئی بھی اس کی مرحوب شے جو ہے وہ نہ فراہم کرنا ہر طرح سے اس کے تقاضوں کو قتل ڈالنا سیلف ہیلیشن کا لفظ جو ہے انگریزی میں اس کی بہترین تعبیر ہے یہ ہے راہبانیت کہ انسان جو ہے اس میں اتنا مبالغہ کرے اتنا تعمک کرے جس کی کہ نفی پرانے مریض میں بھی آئی ہے کل مل حرم زینت اللہ اخرد القاعت بنا رسک اے نوین سے کہیے کس نے حرام کی ہے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے زینت کی اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اور جو پاتینہ چیزیں ہیں جو رزق کی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے کس نے حرام کر دیا ان کو جائز راستے سے حاصل کرو جائز راستے سے اچھا کھاؤ اچھا پہنو جائز سے حرام سے نہیں کسی طریقے سے ادائے حقوق جو ہے اللہ کا حق ہے وہ اس کو ادا کرو اپنے پڑوسی کا حق ہے وہ اس کو ادا کرو اپنے رشتہ داروں کا حق ہے اس کو ادا کرو ادائے حقوق کے بعد بفی عبا عل مقر السائل جو سائلین ہیں محرومین ہیں ان کا حق ادا کرو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا جو دین کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ معندہ نے نفس کا, کا حق پل. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اس کو بھی اس کا حق پہنچاؤ جو بھی اس کے لیے ضروریات زندگی ہے جو اس کے تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دایات رکھ دی ہے جسم کے اندر ان تمام دائیات کو پورا کرو لیکن جائز راستے سے لیکن ایک انتہا یہ ہوتی ہے اعتدال سے جب انسان تجاوز کرتا ہے نیکی کا یہ جذبہ ایک عجیب شکل اختیار کرتا ہے ممالک اور تعمک انتہائی گہرائی میں جا کر اور پھر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس کے جائز حقوق جو ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ ان پر تدگلے بٹھا کر اور پھر معاشرے سے کٹ کر اور ہر طرح کی جو بھی آسائشیں ہیں معاشرتی اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر کے جنگلوں میں جا کر غاروں میں جا کر پہاڑوں کی گفاؤں میں جا کر چوٹیوں پر جا کر برفانی چوٹیوں میں ایک شخص کھڑا ہوا ننگا بدل اور سردی کو جھیل رہا ہے برداشت کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو کچلے یہ ہے در حقیقت وہ رحمانیت کہ جس میں کچھ لوگ لیکن یہ اپنی نیک نیتی اور نیک دلی سے اس راستے کی طرف گئے اور اس کو در حقیقت شیطان نے ان کو ڈائیورٹ کیا ہے ان کے رخ کو موڑ دیا ہے بجائے اس کے کہ معاشرے میں رہیں اور باطل کا کے ساتھ مقابلہ کریں ظلم کا استثال کریں بدی کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس کی بجائے یہ ہے کہ معاشرے سے کٹ جاؤ اور جا کر کہیں غاروں میں کہیں گفاؤں میں کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہاں جا کر علیحدہ ہو کر بس بس خوشی کے اندر اپنی اسی سیلف اینیلیشن